بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء طالبات دوستو اور ساتھیو اسلام علیکم ہم شروع کرتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کا لیکچر نمبر 36 یہ لیکچر باقی لیکچرس کے ریفرنس سے ذرا فرق ہے فرق اس طرح سے ہے کہ اس لیکچر میں میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے بارے میں کچھ بتاؤں گا تو نہیں ان ڈائرائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اس لیکچر میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے جو سیمسٹر پروجیکٹ کرنا ہے ڈیٹا براؤزنگ کے کورس کے لیے وہ پروجیکٹ آپ نے کیا کرنا ہے وہ پروجیکٹ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اس پروجیکٹ کو کرنے میں کیا ایشوز یا پرابلمز آ سکتی ہیں اس پروجیکٹ کے کیا حصے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ جی اٹس ناٹ اوور انٹل دا پیپر ورک از کمپلیٹ اس پروجیکٹ کے ہر ڈیلیوریبل کے ساتھ آپ نے ایک رپورٹ بنا کے دینی ہے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ اس رپورٹ میں کیا ہونا چاہیے اس رپورٹ کے کانٹینٹس کیا ہوں گے اور اس سے امپورٹنٹ چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس رپورٹ کا فارمیٹ کیا ہوگا اس لیے کہ جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے آپ کام کریں گے تو یہی سکلز اور یہی چیزیں آپ کے بہت کام آئیں گی تو یہ ایکسرسائز ہوگی آپ کی آپ کو مارکیٹ میں جانے کے لیے تیار کرتی ہے یعنی کہ ہم آپ کو اس رستے پہ چلا دیں گے انشاءاللہ کہ جو کامیابی کا رستہ ہے یہ آپ کا سیمسٹر پروجیکٹ ہے اس کورس کا سیمیسٹر پروجیکٹ لیکن جو میں آپ کو یہ پروجیکٹ بتاؤں گا اس میں اتنا پوٹینشل ہے اس میں اتنی قوت ہے کہ یہ آپ کا سیمسٹر پروجیکٹ بیسس بن سکتا ہے آپ کے فائنل ایئر پروجیکٹ کی اس پروجیکٹ میں جو کہ سمسٹر کا ہے اس کے دو حصے ابھی ڈیٹیل میں جاتے ہیں اس میں کوئی خاص کوڈنگ نہیں ہے سوائے پارٹ ون کے لیکن جو آپ کا فائنل ایئر پروجیکٹ ہوگا اس میں آف کورس کوڈنگ ہوگی اس میں ڈپلائمنٹ ہوگی اور یہ جو آپ کا سمسٹر پروجیکٹ ہے یہ آپ کو تیار کر دے گا آپ کا فائنل ایئر پروجیکٹ کرنے کے لیے آپ کو فائنل ایئر پروجیکٹ اس فیلڈ میں کرنے کا کیا فائدہ ہے یہ تو شاید کسی اور نشست پہ رکھا جائے لیکن یہ جو ڈسپلن ہے ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کا اس میں بہت پوٹینشل ہے پوٹینشل کیا اٹس ناؤ ریئلٹی پاکستان میں ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے اتنے اتنے بڑے سیٹ اپس بنا رہے ہیں پلان کر رہے ہیں جس میں بے بےتحاشا لوگوں کی کھپت ہے لیکن کوانٹیٹی کی بات نہیں بات کوالٹی کی ہے کوالٹی کے لوگ ایف یو ہیو دا رائٹ اسکلس ایف یو ہیو دا رائٹ ایٹیٹیوڈ ایف یو ہیو دا رائٹ بیک گراؤنڈ دین دا مارکیٹ از ویٹنگ فار ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس کے بارے میں مزید ذرا فارملی بات چیت اسٹارٹ کرتے ہیں سمیسٹر پروجیکٹ کے بارے میں جو کہ آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے اس پروجیکٹ کے جو کہ ہم نے کرنا ہے بلکہ آپ نے کرنا ہے اس کے دو حصے ہیں میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ لیکچر ون میں آپ کو سلائڈس دکھائیں تھی میں نے اور آپ کو کچھ کوڈنگ کے ریفرنس سے بات کی تھی ٹھیک ہے جی یہ آپ کے سمسٹر پروجیکٹ کا پارٹ ون ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یاد کریں تو جو لیکچر تھرٹی تھری تھا اس کے شروع میں میں نے آپ کو کچھ بتایا تھا سمسٹر پروجیکٹ کے بارے میں یہ آپ کے سمسٹر پروجیکٹ کا دوسرا حصہ ہے یعنی کہ آپ کے سمسٹر پروجیکٹ کے دو حصے ہیں ایک کو ہم پارٹ ون کہیں گے اور ایک کو ہم پارٹ ٹو کہیں گے جو آپ کا سمسٹر پروجیکٹ پارٹ ٹو ہے اس کے بھی دو حصے ہیں ایک کو میں پارٹ ٹو اے کہوں گا اور ایک کو میں پارٹ ٹو بی کہوں گا یہ کیا حصے ہیں ان کی ڈیٹیلز میں آپ کو لیکچر میں بتاؤں گا اور ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ آف کورس آپ کو نوٹس میں ہی مل جائے گی تو اس وقت آپ اپنے ذہنوں کو کھلا رکھیں ٹھیک ہے ساری بات سمجھیں اس لیے کہ نوٹس آپ کے سامنے ہیں اس میں ساری پروجیکٹ کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے جو آپ کے کویشچنز ہیں میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس لیکچر کے دوران آپ کے سوالوں کے آپ کو جواب مل جائیں باقی ای میل پہ تو رابطہ رہتا ہی ہے ایک بات اور جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا پروجیکٹ کے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے وہ یہ کہ اب سمیسٹر کا اینڈ آ چکا ہے آپ نے پچھلے ایگزام میں بھی دیکھ لیا ہوگا کہ جو سوال آپ سے پوچھے جاتے ہیں بہت کنسیپچل سوال ہے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ جو آپ کو ریفرنس مٹیریل دیا گیا ہے جو جو کہ یہ ریفرنس بکس ہیں ان کو آپ غور سے دیکھیں اور جو ریفرینس بک جس میں زیادہ ریلیٹڈ مٹیریل ہے اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھیں اس مٹیریل کو کیونکہ اس میں بہت ڈیٹیل دی ہوئی ہے کیونکہ فائنل اگزام میں آپ سے بڑی ڈیٹیل میں پوچھا جائے گا ڈیٹیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صفحے کے صفحے کالے کرنے بلکہ ڈیٹیلڈ اور ڈیپ کانسیپٹ ہونا چاہیے تو جب آپ کو ڈیٹیل مٹیریل آپ کے سامنے ہی ہوگا تو آپ پڑھ کے ڈیپ کانسیپٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا سیمسٹر پروجیکٹ پارٹ 2 کے بارے میں پارٹ ٹو اے اور پارٹ ٹو بی اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو میرا آبجیکٹیو کیا تھا آپ کو لیکچر ون میں سیمسٹر پروجیکٹ کے بارے میں بتانے کا اور لیکچر تھرٹی تھری میں آبجیکٹیو یہ تھا کہ آپ کو ایک ہیڈ اسٹارٹ دیا جا سکے یعنی کہ آپ کو یہ نہیں کہ آخر میں آ کے سیمسٹر کے بتایا جائے کہ کون سے پروجیکٹس اور پروجیکٹ کیا ہوں گے بلکہ جیسے میں نے آپ کو لیکچر تھرٹی تھری میں بھی کہا تھا کہ آپ کام شروع کریں آپ دیکھنا شروع کریں اور آپ سمجھنا شروع کریں تو امید ہے کہ جب آپ کو لیکچر ون میں اس چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہوگا تو آپ تب سے کچھ نہ کچھ کام ضرور کر رہے ہوں گے یاد رکھیں چیزوں کو کبھی جمع نہ کیا کریں الیونتھ آور کے لیے کبھی سنبھال کے نہ رکھیں کیونکہ بعض دفعہ الیونتھ آور بھی نہیں ملتا تو اپروچ یہ تھی کہ آپ کو ہیڈ سٹارٹ دیا جائے اور آبجیکٹو کیا ہے کہ جو پارٹ ون ہے اور پارٹ ٹو ہے ان کو کمبائن کیا جائے ان کو ساتھ ملا دیا جائے اس لیے کہ ایک جو ہے پارٹ یعنی کہ پارٹ ٹو وہ اس کی ڈیولپمنٹ لائف سائیکل سے اس کا تعلق ہے اور پارٹ ون کا تعلق ہے کوڈنگ کے ساتھ اور کوڈنگ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس کو کوڈنگ کو لے کے آ رہے ہیں جب ہم ای ٹی کی ایکسٹینشن میں گئے تھے تو میں بھی آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی تو آگے چلتے ہیں سمیسٹر پریڈ کو ذرا ڈسکس ہیں پارٹ ون سمیسٹر پروجیکٹ کا پارٹ ون میں کیا ہوگا آپ کو یاد ہوگا بلکہ آپ اپنے نوٹس پہ نکال کے دیکھیں کہ جب ہم ای ٹی کے بارے میں بات کی تھی اس پہ کچھ لیکچر ہم نے کیے تھے تو اس کا جو آخری لیکچر تھا یعنی کہ لیکچر نمبر ٹوئنٹی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک میتھڈ جس کا نام تھا بی ایس این میتھڈ یعنی کہ بیسک سارٹیڈ نیبرہڈ میتھڈ اس میتھڈ سے کرتے کیا تھے کہ ڈوپلیکیٹس ریموو کیے جاتے تھے اس لیے کہ ڈیٹا میں ڈپلیکیشن ہونا کوئی اچمبے والی بات نہیں بلکہ بہت زیادہ ڈپلیکیشن ہوتی ہے جو اس کے ریزنز تھے میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل میں بتایا تھے اس کو ڈی ڈپلیکیشن بھی کہا جاتا ہے یہ ڈیٹا کوالٹی کا ایشو ہے تو جو آپ کا سیمسٹر پروجیکٹ کا پارٹ ون ہے اس میں آپ نے بی ایس این میتھڈ کو کوڈ کرنا ہے کوڈنگ کرنی ہے آپ نے اس کی اور کوڈنگ کر کے کرنا کیا آپ نے اس سے آپ نے دو چیزیں کرنی ہے. ایک تو کوڈنگ کر کے آپ نے اس میں سے ڈوپلیکیٹس ریموو کرنے ہیں یعنی کہ ایسے ریکرڈس جو ریپیٹ ہو رہے ہیں مطلب ایک شخص ہے اور اس کی نام کی سپیلنگ کی وجہ سے سے فار ایگزامپل اس کی ملٹیپل اکرنسز آ گئی ہیں اور اس کی وجہ سے کاؤنٹنگ کا ایرر آئے گا کیونکہ ہر جو نام کی اکرنس ہے اس کی سپیلنگ فرق ہے یا اگر سپیلنگ ایک ہے لیکن ایڈریس فرق ہے تو یہ ہاؤس ہولڈنگ کا بھی ایشو بن جاتا ہے تو بیسکلی یہ انڈیویژلائزیشن کا بھی ایشو ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ بی ایس این میتھڈ کے تھرو جب آپ کوڈ کریں گے اس ٹیکنیک کو آپ نے ڈوپلیکیٹس کو رموو کرنا ہے پہلی بات دوسری جو آپ نے کام کرنا ہے جو اس کی اپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سبلنگز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے یہ سبلنگز کا کیا مطلب ہے سبلنگز کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ کہ جو کہ آپ اس میں بہن بھائی ہیں تو جو بہن بھائی ہیں اس کی جو لاجک ہے وہ آپ نے بنانی ہے لاجک کو اتنی کمپلیکس لاجک نہیں ہے بلکہ رادر ٹریویل اور بڑی سمپل اور سادہ سی لاجک ہے کہ آپ نے کیسے ان کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے لیکن اصل کام تو کوڈنگ ہے کہ آپ نے بی ایس این میتھڈ کو جو کہ ڈوپلیکیٹس آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا موڈیفائی کر کے اس سے آپ نے سبلنگس کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے اس میں میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا چلوں کہ آپ کو جب میں نے بی ایس این میتھڈ پڑھایا تھا تو میں نے آپ کو اس میں ایک اس میں بتائی تھی ٹیکنیک جس میں کہ کالمس کی ویلیو کی پارسنگ کر کے کیس کی اچھا کیا جا سکتا ہے اب مزید مجھ سے نہ پوچھیں اب آپ وہ لیکچر کے نوٹس دیکھیں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی مزید ڈیٹیل کے لیے ریفرنس بک کو ایڈریس کریں اس کو دیکھیں اور اگر آپ کو مزید اسپیسیفک ڈیٹیل چاہیے تو میں نے اس کا پیپر آپ کو دیا ہوا ہے بی ایس این میتھڈ کا پیپر کو پڑھ لیں تو امید ہے کہ آپ کو باتیں کلیئر ہو جائیں گی آپ سوال یہ ہے کہ آپ نے بی میتھڈ کو کوڈ کیسے کر رہے ہیں میتھڈ کو کوڈ کرنے کے لیے آپ فور جی ایل فور جنریشن لینگویج استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ سیکول یا پیل سیکول کو ملا کے کر سکتے ہیں یا آپ کوئی ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج استعمال کر لیں آپ سی پلس استعمال کر لیں اگر آپ کو جاوا آتی ہے جاوا استعمال کر لیں سی استعمال کر لیں لیکن جو اس میں بڑی کرٹیکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے کمانڈ پرامپٹ انوائرمنٹ میں کوئی کام ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا آپ سے آپ نے یہ کام کرنا ہے ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس یا گوئی انوائرمنٹ کے اندر اور ان پٹ بھی جو ہے وہ گوئی انوائرمنٹ سے سسٹم میں جانی چاہیے اور جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی گوئی انوائرمنٹ کے تھرو سامنے اسکرین پہ اینڈ یوزر کے سامنے آنی چاہیے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اس کے بعد جو ایک اور کریٹیکل ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ کہ اس میں جو آپ نے ڈیٹا استعمال کرنا ہے وہ ڈیٹا کہاں سے آئے گا تو وہ آپ فکر نہ کریں یہ ہماری فکر کرنے کی بات ہے جو لیب کے سیشنس کے ساتھ آپ کو ڈیٹا دیا گیا ہے یعنی کہ جو ڈی ٹی ایس یا ڈیٹا ٹرانسفارمیشن سروسز جو آپ کو لیب کرائی ہے سیکول سرور کے ریفرنس سے اس میں جو ڈیٹا دیا گیا ہے لاہور کیمپس کا ڈیٹا آپ لاہور کیمپس کے ڈیٹا کو استعمال کریں گے اور اس کو استعمال کر کے آپ نے ڈپلیکیٹس آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں ان کو ریموو کرنا ہے سبلنگز کو آئڈینٹیفائی کرنا ہے یہ سارا کام کر کے اس ریزلٹس جو ہیں اس کو آپ نے ایک رپورٹ کی صورت میں سبمٹ کرنا ہے اس کو ہم کہیں گے رپورٹ وان اس رپورٹ کے کانٹینٹس کیا ہوں گے اس کا فارمیٹ کیا ہوگا میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو میرے خیال میں اب یہ اتنا کافی ہے کہ آپ کا جو سمیسچر پروجیکٹ ہے اس کے دو حصے ہیں پہلا حصہ جو ہے وہ بی ایس میتھڈ کی کوڈنگ ہے اور اس کی آؤٹ پٹ آف کورس ایک رپورٹ کی شکل میں ہوگی اگزی فائل بھی ہوگی اس کی تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ ہوگی پارٹ ٹو کے بارے میں بتاتا چلوں آپ کو بی ایس این میتھڈ تو ہم نے پارٹ ون میں کوڈ کیا اب جو پارٹ ٹو ہے پروجیکٹ کا سیمسٹر پروجیکٹ کا وہ کیا ہے وہ آپ نے ایک فل اسٹڈی کرنی ہے اسٹڈی کرنے کے ابھی آپ نے اس میں کوڈنگ کوئی نہیں کرنی ڈپلائمنٹ نہیں کرنی آپ کرنی ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی اور اس سٹڈی میں آپ نے کیا کرنا ہے بیسیکلی اس میں خاصی آپ نے لوگوں سے ملنا ہوگا اس میں خاصا پیپر ورک انوالو ہوگا اس میں خاصی رائٹنگ انوالو ہوگی اور یہ پارٹ ٹو ہے آپ کے سیمسٹر پروجیکٹ کا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اور اس میں جو ہم لائف سائیکل کی آپ کو مختلف میتھڈالوجیز بتائی تھیں تو ہم اس میں رالف کمبل کی اپروچ کو فالو کریں گے جو کہ میں نے آپ کو لیکچر نمبر شاید تھرٹی ٹی سے شاید نہیں بلکہ یقیناً لیکچر 32 سے لیکچر 35 تک آپ کو ڈیٹیل میں سمجھایا تھا اس میں آپ کو بیسیکلی بڑا جو فوکسڈ سیشنز تھے وہ تو دو لیکچر تھے یعنی کہ لیکچر 33 اور 34 35 میں آپ کو مسٹیکس پٹ فالز بتائی تھیں اور 32 میں میتھڈالوجیز بتائی تھیں تو اتنا اس پہ وقت لگایا تھا اس میتھڈالوجیز اور لائف سائیکل کے اوپر وہ اس لیے تھا کہ آپ کو تیار کیا جا سکے آپ کا سیمسٹر پروجیکٹ کرنے کے لیے اور جو سیمسٹر پروجیکٹ ہے اس پہ پورا لیکچر بھی ہے تاکہ آپ کو ایک ہیڈ سٹارٹ دیا جا سکے اگر آپ ڈیٹا بیر کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو فائنل ایئر پروجیکٹ کرنے کے لیے بھی میری بات سمجھ رہے ہیں اب میں آپ کو پارٹ ٹو کی ڈیٹیلز بتاتا ہوں کہ جو سیمسٹر پروجیکٹ کا پارٹ ٹو ہے اس کے میں نے آپ کو دو سے بتایا تھے پارٹ ٹو اے اور پارٹ بی وہ اس سے کیا ہیں اور کیسے ہیں میں آپ کو ان کی ڈیٹیل بتاتا ہوں پارٹ ٹو اے پارٹ ٹو اے بڑا امپورٹینٹ پارٹ ہے اور ساری باتیں بلکہ سمجھنے والی ہیں پارٹ ٹو اے میں بیسکلی یہ ایک اسٹڈی ہے ڈیٹا ویئر ہاؤز لائف سائیکل کی ٹھیک ہے جی تو اسٹڈی جو ہے وہ کسی آرگنائزیشن کے لیے کی جاتی ہے نا. آپ کسی ایک آرگنائزیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ جو پارٹ ٹو اے ہے اس میں آپ نے ایک آرگنائزیشن آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ جس کے لیے آپ نے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے لائف سائیکل کی سٹڈی کرنی ہے آپ نے آرگنائزیشن آئیڈینٹیفائی کرنی ہے بیسکلی یہ پارٹ ٹو اے ہے یہ جب آپ آرگنائزیشن آئیڈینٹیفائی کریں گے یہ کیسے کریں گے اس کے لیے ایک ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے وچ از اے لارج آرگنائزیشن اور اے لارج بزنس ٹھیک ہے جی And that business or organization is going to be the candidate for دس study اب سوال یہ جی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی آرگنائزیشن لارج ہے کون سی رائٹ right کینڈیڈیٹ ہے اب آرگنائزیشن نے عام طور پہ یہ کہتی تو نہیں کہ ہم لارج ہیں عام طور پہ جو چھوٹی آرگنائزیشن ہوں گی وہ شاید کہیں کہ ہم لارج ہیں لارج شاید اپنا آپ کو لارج اتنا ناک ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ وہ لارج ہے جب سورج نکلتا ہے وہ کہتے ہیں جب چاند نکلتا ہے تو سب کو نظر آ جاتا ہے کہ چاند نکلا ہے چاند کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں نکلا ہوا ہوں تو کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ آرگنائزیشن لارج کون سی ہے جس کو کہ آپ نے اسٹڈی کرنا ہے ایسی آرگنائزیشن وچ ہیز لارج نمبر آف کسٹمر آف ٹرانزیکشن اب آپ کہیں گے بھائی یہ لارج کیا ہوتا ہے لارج نمبر آف کسٹمرس تو ایک آرگنائزیشن جس کے کسٹمرز دس ہزار یا ہزاروں میں ہیں ٹین آف تھاؤزینڈس کے اندر ہیں یقیناً ایسی آرگنائزیشن ایک لارج آرگنائزیشن ہے ہمارے کانٹیکس میں ایک آرگنائزیشن جس کے یہاں of thousands کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی پرابلی ویکلی یہ ایک لارج آرگنائزیشن ہے تو آپ نے یہ آرگنائزیشن آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ اس کے لیے آپ نے ڈیٹا ویر ہاؤز امپلیمنٹیشن لائف سائیکل کی اسٹڈی کرنی ہے جب یہ آپ آرگنائزیشن آئیڈینٹیفائی کر لیں گے سارا کچھ ہو جائے گا اس کے بعد آپ ایک رپورٹ لکھیں گے یہ آپ کی دوسری رپورٹ ہے اس کو رپورٹ 2 کہیں گے یہ جو آپ رپورٹ لکھیں گے اس میں آپ چار ریزنز دیں گے فور ریزنز کہ آپ نے یہ آرگنائزیشن کیوں سلیکٹ کی اسٹڈی کرنے کے لیے یہ جو رپورٹ میں آپ نے چار ریزنز دینے ہیں آپ کا کیا خیال ہے وہ چار ریزن کیا ہو سکتے ہیں چار ریزن کون سے ہو سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے جی ایک تو یہ ہے کہ ایک ریزن تو یہ ہے کہ آپ بتائیں گے آپ ثابت کریں گے کہ یہ آرگنائزیشن ہے اس کے لارج نمبر آف کسٹمرز ہیں یہ پہلا ریزن ہے دوسرا ریزن کیا ہے بالکل ٹھیک ہے دوسرا ریزن اس کا یہ ہے بالکل ٹھیک ہے آپ نے جی میں میں کر رہا ہوں سو فیصد اگری کر رہا ہوں آپ سے دوسرا ریزن یہ ہے کہ اس کے لارج نمبر آف ٹرانزیکشنز ہونی چاہیے یہ دو ریزنز ہو گئے تیسرا ریزن جو ہے میں آپ کو ابھی اگلی چند سلائیڈوں میں بتاؤں گا وہ بیسکلی یہ ہے کہ وچ آرگنائزیشنس یا وچ ٹائپس آف آرگنائزیشنز اور ارلی اڈاپٹرس اور پوٹینشیل کینڈیڈیٹ فار ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ جہاں دو طرح کی آرگنائزیشنس کا ازیوم کر رہے ہیں ایک جہاں ڈیٹا ویراؤز ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسی بھی مل جائے یقیناً ایسی ہیں جن کو بلکہ ہو نہیں سکتا یقیناً ایسی ہیں جہاں ڈیٹا ویراؤز ایگزسٹ کرتا ہے وہاں بھی آپ اسٹڈی کرنا چاہیں تو اف کورس وہاں کچھ ماڈالٹی کچھ اور ہوگی تو میں بیسکلی آپ کو جو تیسرے ریزن کی بات کر رہا تھا کہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سی آرگنائزیشنس آر لارج اینڈ پرائم کینڈیڈیٹ وہ بزنس کیٹیگری اس بزنس کیٹیگری میں سے آپ ایک نکال کے لائیں گے آرگنائزیشن تو یہ تو ہو گئے آپ کے تین ریزن اور چوتھا ریزن اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی اور بات جو آپ بتانا چاہیں آپ کے ذہن میں ہو مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی میرے خیال میں یہ بزنس یا یہ آرگنائزیشن اس کا بہت بہت, بہت, بہت پوٹینشل ہے پاکستان میں یا دنیا بھر میں ٹھیک ہے جی یا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن جو ہے یہاں پہ میں بڑے کی اور ریسورسفل لوگوں سے میرا رابطہ ہے اور ہمیں بڑی وہ معلومات دے سکتے ہیں بڑا فائدہ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک پاسبل ریزن ہے تو یہ آپ نے چار ریزنس بتانے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ نے سارا ٹائم لگایا رپورٹ 2 ہے آپ نے بنائی سوری پارٹ 2 ہے جو تھا اس کے لیے آپ نے رپورٹ 2 لکھی اور بنا کے اب آپ نے اگلے فیزز میں جانا ہے یعنی کہ پارٹ 2 بی میں جانا ہے پارٹ ٹو بی میں جانے سے پہلے آپ نے جو آرگنائزیشن آئیڈینٹیفائی کی ہے یہ آپ نے انسٹرکٹر سے اپروو کرانی ہے آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ کہتے ہیں بھائی بھائی جو ہے نا بھائی بھائی بردرز اینڈ کمپنی جو ہے جس کی کہ یہاں پہ کتابوں کی دکان تھی نکڑ کے اوپر آپ کہیں جی میں نے اس کے ڈیٹا ویئر ہاؤس بنانا ہے تو پروبیبلی یہ کوئی اچھی چوائس نہیں ہے تو آپ نے انسٹرکٹر سے اپروول لینی ہے اس کمپنی کی جس کے لیے آپ نے یہ لائف سائیکل کی سٹڈی کرنی ہے جب یہ اپروول ہو جائے گی پھر آپ پارٹ ٹو بی کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے جی تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ وچ آر دا لارج اینڈ ٹیپکل اڈاپٹرس میں آپ کو اس کی ڈیٹیل کچھ بتاتا ہوں تو ساتھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے کون سے پانچ پانچ آرگنائزیشنز ہیں یا بزنسز ہیں وچ آر لارج اینڈ وچ آر ٹیپیکل اڈاپٹرس آف ڈیٹا ویئر ہاؤس یہ جو میں نے بات کی اڈاپٹرس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایسی آرگنائزیشنس کی میں بات کر رہا ہوں اس پرٹیکلر کانٹیکسٹ میں رائٹ ناؤ کہ جن کے ہاں ڈیٹا ویئر نہیں ہے یا جو ڈیٹا ویئر اڈاپٹ کرنے میں کافی پرویکٹیو ہوں گے بلکہ آپ اگر اس کو بڑی باریکی میں جائیں تو آف کورس ایسے بھی ہیں جن کے ہاں ڈیٹا ویئر ہاؤس ایگزسٹ کرتا ہے ان کے بھی آپ جا سکتے ہیں لائف سائیکل اسٹڈی کرنے کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کے پاس ڈیٹا ویر ہاؤس ایگزسٹ کرتا ہے ان کے پاس آپ جا کے جب آپ جائیں گے تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں تو ایسے کون سی آرگنائزیشنز ہیں لارج بزنسز ہیں وچ آر ٹپکل اینڈ گڈ اڈاپٹرز مثال کے طور پہ فائنینس یا انشورنس اس کے علاوہ مثال کے طور پہ ٹرانسپورٹیشن تیسری ٹیلی کمیونیکیشن آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو فائنینشیل ویر کے بارے میں بتایا تھا آپ کو میں نے ٹیلی کمیونیکیشن کے ویئر ہاؤس کے بارے میں بتایا تھا میں نے آپ کو انشورنس کے ویئر ہاؤس کے بارے میں بھی بتایا تھا اس کے بعد جو ہم چوتھے ایسی آرگنائزیشن کے بزنسز پہ جاتے ہیں وہ ہے ایجوکیشنل آرگنائزیشنز جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس اور پانچواں جو ہے وہ گورنمنٹس ہیں گورنمنٹس بھی ڈیٹا ویئر ہاؤس استعمال کرتی ہیں بلکہ بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں اور بعض گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے لیے تو بڑا کرٹیکل ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کا ہونا تو یہ میں نے آپ کو پانچ ایسی کیٹیگریز بتائیں یعنی کہ آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں اف کورس جب ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اگر آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ جائیں تو میرے خیال میں سو سے زیادہ چارٹرڈ ڈگری گرانٹگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن یا کالجز ہیں تو یہ سو کی سو ان کو یہ دے آر پوٹینشیل کینڈیڈیٹس یہ لارج ادارے ہیں تو افکورس اس طرح سے بہت سارے بینکس ہیں پاکستان میں انشورنس کمپنیز ہیں بہت ساری منسٹریز ہیں اسی طرح اگر آپ ٹرانسپورٹیشن کو دیکھیں تو بے شمار بے شمار تو نہیں مطلب کافی ساری ایئر لائنز بھی ہیں ریلوے ایک ٹرانسپورٹیشن کا ادارہ ہے جب ٹیلی کمیونیکیشن کو دیکھیں تو اب تو پاکستان میں ماشاء اللہ بہت ساری موبائل کمپنیز آ گئی ہیں اور اف کورس لینڈ لائن کے لیے اس وقت تو پی ٹی سی ایل ہی ہے فیوچر میں اف کورس اس میں اور بھی کمپیٹیٹرز آ سکتے ہیں تو اب میں آپ کو ایک کچھ پرسائز اسپیسیفک اگزامپلس دوں گا کہ کون سی کمپنیز ہیں ہیں which could be potential candidates اتفاق سے یہ مثال ایسی ہے کہ زیادہ در اس میں ایسی آرگنائزیشنز یا بزنسز ہیں جنہوں نے آلریڈی ڈیٹا ویئر کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے تو میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں اس کے بارے میں ایگزامپل ڈیٹا ویئر ہاؤس ٹارگیٹ آرگنائزیشنس ایسی آرگنائزیشنس کیا ہیں مثال کے طور پہ جب ہم فائنینشیل آرگنائزیشنس کی بات کرتے ہیں تو جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے ٹھیک ہے جی جب ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کو دیکھیں تو اس میں پی ٹی سی ایل ہے اس میں نیٹ ہے نیٹ ایک انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے آئی ایس پی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یو فون بھی ہے جو کہ ٹیلی کمیونیکیشن میں ہے ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جب گورنمنٹ کے اداروں کی بات کریں تو نادرہ ہے جس کو کچھ لوگ نیڈرا بھی کہتے ہیں اسے نیڈرا اور پتہ نہیں میرے تو خیال میں نادرا اچھا لفظ لگتا ہے ویسے اور اس کے ساتھ منسٹریز بھی ہیں جنہوں کے جیسے آپ کی شاید علم میں نہ ہو لیکن کچھ ایسی منسٹریز ہیں جو کہ ابھی ویئر ہاؤس اسٹیبلش کرنے میں پروسیڈ کر رہی ہیں اس ڈائریکشن میں کرنا چاہتے ہیں تو مقصد کہنے کا کہ یہ کہ اتنے سارے یہ ادارے اتنے سارے یہ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ جن کے پاس اس کے علاوہ بہت سارے ہیں جن کے پاس اگر ویئر ہاؤس نہیں ہے تو انہوں نے ویئر ہاؤس امپلیمنٹ کرنا ہے تو یہ سارے آپ کے پوٹینشیل امپلائرز ہیں اور اس وقت یہاں ویکیوم ہے اس وقت ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کی مارکیٹ میں موجود ہونے کی جو جا کے وہاں پہ نوکریاں سنبھالیں اور سیکھیں اور آگے لوگوں کو سکھائیں پارٹ ٹو بی لائف سائیکل اسٹڈی پروجیکٹ پلاننگ اب ہم نے کافی ڈیٹیل میں لیکچر نمبر تھرٹی تھری میں ڈسکس کیا تھا پروجیکٹ پلاننگ کو تو اب ہم آتے ہیں جو اس میں نیکسٹ رپورٹ بنے گی یعنی کہ جو تھرڈ رپورٹ ہوگی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے کمپنی یا آرگنائزیشن تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی کہ جس کے لیے لائف سائیکل اسٹڈی کرنی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوشچینئر بنانا ہے آپ نے ٹیمز بنانی ہے آپ نے ٹیمز میں لوگوں کا رول آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں کہ جس سوال کس نے پوچھنا ہے اور کیوں پوچھنا ہے جواب کس نے لکھنے ہیں اور کیوں لکھنے ہیں اس لیے کہ یہ جو آپ کا سمسٹر پروجیکٹ ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے جس طرح میں پرسیو کرا ہوں یہ ملٹیپل لوگ مل کے اس پروجیکٹ کو کریں گے کیونکہ خاصا کام ہے اس میں یہ یقیناً ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے اس لیے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ پروجیکٹ پلاننگ میں اگر آپ ہی نے سوال پوچھنے ہیں اور آپ ہی نے جواب لکھنے ہیں تو وہ جو ماڈل کی جو طریقہ تھا وہ تو چل ہی نہیں پایا اس لیے کم از کم اس میں دو لوگ ہونے چاہیے اب یہ نہیں کہ آپ ایک کوشچنر بنائے اور ایسی صبح سو کے اٹھے تھے آنکھیں ملتے ہوئے آپ نے پندرہ سوال لکھ دی نہیں آپ نے پندرہ سوال لکھنے اور یہ نان ٹریویل کوشچن ہونے چاہیے سادے سوال نہیں ہونے چاہیے اور آپ نے ایک شخص آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو کہ اس کمپنی میں یا اس آرگنائزیشن میں ہوگا جس کے لیے آپ نے لائف سائیکل اسٹڈی کرنی ہے اور وہ شخص جو ہے وہ آپ کی مدد بھی کرے اور وہ کی پرسن ہو مطلب اگر جا کے آپ چپراسی سے مل لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی کہ وہ آپ کی بڑی مدد کرتا ہے کس میں آپ کو اندر جنم دیتا ہے تو وہ شخص ظاہر ہے کہ وہ ڈیٹا وی کی لائف سائیکل اسٹڈی میں آپ کے تقریباً کوئی کام آ سکتا تو بہتر ہے کہ کسی کی پرسن تک اپروچ کریں اس کو ملیں ان کو کنونس کریں ان کو بتائیں کہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ساری پری پلاننگ ہے کافی ڈیٹیل میں میں نے آپ کو پڑھا چکا ہوں وہ پری پلاننگ along with 15 کوششینئرس جو پندرہ سوال ہیں ایٹ لیسٹ اینڈ along with the کانٹیکٹ انفارمیشن آف دا پرسن کی پرسن نام کیا ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کیا ہے ان کی کانٹیکٹ انفارمیشن کیا ہے یہ سارا کا سارا آپ نے ایک جگہ جمع کرنا ہے آپ نے رپورٹ بنانی ہے اس کو ہم کہیں گے رپورٹ نمبر تھری یہ رپورٹ آپ نے سبمٹ کرنی ہے تو یہ تین رپورٹس ہو گئیں اب آتے ہیں یوزر ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن تو یوزر سے اب آپ جا کے ملیں گے اس سے اپوائنٹمنٹ لیں اس سے ٹائم لیں تیاری کے ساتھ جائیں سارا آپ کو پتہ ہے میں نے پڑھایا ہے ڈیٹیل میں کہ تیاری کے ساتھ کیسے جانا ہے ان کے پاس جائیں اور ان سے سوال پوچھیں سوالوں کے جوابوں کو لکھیں افکورس اس کے بعد ڈی کریں اپنی نوٹس بنائیں بہتر ہے اگر آپ ایک چھوٹا سا کیسٹ پلیئر لے جائیں مائیکرو کیسٹ پلیئر اب تو موبائل فون میں بھی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے وہ جو سیشن ہے اس کو ریکارڈ کریں ان کی اجازت سے ان کو بتائیں کہ میں نے ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ میں نے نوٹس بنانے ہیں اس کے میرا یہ پروجیکٹ ہے ان کو ایک پروفیشنل لک دیں جب ان کے پاس جائیں تو اچھے سوٹ وغیرہ پہن کے جائیں ٹائی لگا کے جائیں آپ زیادہ خواتین تو ٹائی نہیں لگا سکتیں لگانی بھی نہیں چاہیے تو وہ اپنا جو فارمل ڈریس میں پہن کے جائیں فارمل جوتے پہنیں ایک پروفیشنل قسم کی آپ ان کو لک دیں کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو یہی لوگ آپ کو ہائر کر لیں. تو اس کے بعد آپ ان سے ان پٹ کے سیمپل لیں ان سے آؤٹ پٹ کے سیمپل لیں آؤٹ پٹ ان کو کس طرح کے چاہیے اور اس کی رپورٹ کمپائل کریں جو بزنس کے پروسیسز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں جو بزنس کی پرابلمس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں جو سکسیز کے جو بینچ مارکس ہو سکتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان بینچ مارکس کے جو میجرز ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے اس سارے کام کو کر کے آپ نے اس کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے آپ نے ایک رپورٹ بنانی ہے وچ از گوئنگ ٹو بی رپورٹ نمبر 4 ٹو سبمٹ رپورٹ یہ آپ کا ابھی جو سمیسٹر پروجیکٹ کا پارٹ 2B ہے وہ چل رہا ہے تو ساتھیوں ہم نے بات کی پروجیکٹ پلاننگ کی اس کے بعد یوزر ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن کی اب آپ کو پتہ ہے کافی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں کہ جب یوزر ریکوائرمنٹ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد تین ٹریکس ہوتے ہیں اور یہ تینوں ٹریکس پیرل میں چلتے ہیں ایک ٹیکنیکل ٹریک ہے ٹیکنیکل ٹریک کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے اس میں کافی ڈیٹیل ہوتی ہے یہ کافی کچھ ہم نے ڈیٹیل کور بھی کی تھی لیکچر نمبر تھرٹی فور میں تو آپ نے اس کی ساری کوریج کرنی ہے اور اس کے بعد ایک رپورٹ سبمٹ کرنی ہے وز گوئنڈ رپورٹ نمبر فور ٹیکنیکل ٹریک کی پھر آتے ہیں ڈیٹا ٹریک کے بارے میں ڈیٹا ٹریک جو ہے میں نے زیادہ ڈسکس نہیں کیا لیکچر 34 میں لیکن اس کے جو کارسپونڈنگ اسپیکٹس ہیں وہ کافی ڈیٹیل میں کور کیے تھے پچھلے لیکچرس کے اندر تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ جی اس میں آ... کیا ایشوز تھے فزیکل ڈیٹا ڈیزائن کے اور فیزیکل ڈیٹا کے ریفرنس سے اس کمپنی کے بارے میں آپ کو کیا پتہ چلا اس میں اسٹیجنگ کے ریفرنس سے آپ کو کیا پتہ چلا اس میں آپ کو جو اس کی ڈیٹا ماڈلنگ ہے یا اس کی جو ڈائمینشنل ماڈلنگ اس کے ریفرنس سے آپ کو کیا پتہ چلا یہ ساری آپ نے سٹڈی کر کے اور اس کی رپورٹ بنانی ہے وچ از گوئنگ ٹو بی رپورٹ نمبر 5 پھر ہم چلیں گے انالیٹکس ٹریک کے بارے میں انالیٹکس ٹریک کی آپ نے سٹڈی کرنی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے دو سے ہیں ایک انالیٹکس اسپیسیفکیشن اور ایک ہے انالیٹکس ڈیولپمنٹ تو ڈیولپمنٹ کا کام آپ نے کوئی نہیں کرنا آپ نے صرف رپورٹ بنانی ہے آپ نے لکھنا ہے اس کے اندر کہ اس کے سٹینڈرڈز کیا ہونے چاہیے تھے کیا تھے اور اس کی میں ڈیٹیل کچھ آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا اور اس کی بیسس پہ آپ جو رپورٹ جنریٹ کریں گے وچ از گوئنگ ٹو بی رپورٹ نمبر سکس فور فائیو اور سکس فور فائیو سکس یہ تین آپ کی رپورٹس ہوں گی جو کہ پیل ٹریک کو کورسپانڈ کریں گی یہ جو آپ نے رپورٹس جب بھی میں اسٹوڈنٹس سے کہتا ہوں جی رپورٹ لکھنی ہے وہ مجھ سے ایک دم پوچھتے ہیں کتنی پیج کی رپورٹ ہونی چاہیے جی کیا ہونا چاہیے جی کیسے ہونی چاہیے جی تو میں آپ کو اس کے بارے میں ویری ویری بریفلی بری بری بتاتا ہوں کیونکہ یہ فوری آپ کے بھی ذہن میں سوال آئے ہوں گے آپ بے فکر ہو کے آرام سے بیٹھیں کیونکہ میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتانا ہے کہ رپورٹ کے کی کانٹینٹس کیا ہوں گے اور رپورٹ کی فارمیٹس کیا ہوگی تو جو اس وقت بریفلی جو آپ کے ذہن میں سوال اٹھے ہوں گے ان کا جواب مخصر طور پہ یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہوگی اس میں یہ اے فور سائز کے پیج کیے ہونا چاہیے پیج سائز اور پانچ پیج سے زیادہ کی رپورٹ ٹیکسٹ نہیں ہونا چاہیے پانچ پیج ایکسکلوڈنگ دا ڈائیگرامز ایکسکلوڈنگ ٹیبلز اینڈ فگرز اور جو آپ کی ڈاکیومنٹ ہوگی اس میں آپ نے ٹویلو پوائنٹ کا ٹائمز نیو رومن فونٹ استعمال کرنا ہے اور لیفٹ رائٹ right اور ٹاپ باٹم آپ نے ایک انچ اسپیس چھوڑنی ہے اس کو آپ نے پیج نمبر کرنا ہے اور پیج نمبر جو ہے وہ پیج کے سینٹر میں نیچے باٹم پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے جو امیڈیٹ سوال ہیں اس کے جواب ہیں تو یہ آپ نے رپورٹس بنا لی اب آپ نے کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو تو یہ تو ہو گئے پیرل ٹریکس تو پیرل ٹریکس کے بعد آگے کیا ہوگا ایف یو are ناٹ انٹرٹینڈ اب آپ جاتے ہیں لوگوں کے پاس آپ مختلف کمپنیز میں جاتے ہیں مختلف آرگنائزیشن میں جاتے ہیں اور لوگ آپ سے بات نہیں کرتے لوگ آپ کی مدد نہیں کرتے لوگ آپ سے بات نہیں, سے بات نہیں کرنا چاہتے تو اس میں کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے جو بزنس کی ٹرم ہے میں ایک زمانے میں مارکیٹنگ مینیجر بھی ہوا کرتا تھا میں نے آپ کو ایک کچھ پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ میری اسپیشلائزیشن کن ڈسپلن میں ہے لیکن اس کے علاوہ میں نے مارکیٹنگ بھی خاص عرصہ کی ہوئی ہے تو مارکیٹنگ میں جب ہم سکھائی جاتی ہیں باتیں تو اس میں کہتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں پروسپیکٹس اور ایک ہوتے ہیں کسٹمرز تو جو آپ کے کسٹمرز ہوتے ہیں وہ ایک سب سیٹ ہوتا ہے پراسپیکٹس کا اور اگر جو پوری کی ساری پاپولیشن ہے اس میں ڈپینڈنگ اپان کہ آپ پاپولیشن کو کیسے دیکھتے ہیں سارے لوگ بھی پراسپیکٹس ہو سکتے ہیں اور اس کا بھی ایک سب سیٹ پراسپیکٹ ہو سکتا ہے اور جو پراسپیکٹ کا ایک سب سیٹ ہوتا ہے وہ کسٹمرز ہوتے ہیں تو ٹپکلی جو مارکیٹنگ ہوتی ہے جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں فرام پراسپیکٹس ٹو کسٹمرز اس کا تقریباً 10 پرسینٹ ریٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ سو بندوں سے آپ رابطہ کریں گے تو اس میں سے تقریباً دس لوگ جو ہیں ان کو آپ کوئی چیز بیچ پائیں گے جو بھی چیز آپ نے بیچنی ہے کوئی پروڈکٹ ہو سکتی ہے کوئی سروس ہو سکتی ہے کوئی آئیڈیا ہو سکتا ہے تو آپ کے کانٹیکسٹ میں ایسے لوگ کہ جن سے آپ ملیں جا کے اور وہ آپ کو بھی مدد کرنا چاہیں آپ کے ساتھ سارے اس پروسیس میں سے گزریں تو یہ جو ون اس ٹو ٹین کا ریشو ہے اس کو میں آپ کو ایک مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ ایک شخص کے پاس گئے یہ اپنے یعنی کہ اپروچ کی بات ہے سوچنے کی بات ہے آپ ایک شخص کے پاس گئے اور اس سے آپ نے کچھ وہ پروسپیکٹ ہے تو جو پراسپیکٹ تھا وہ جو تھا وہ کسٹمر نہیں بن پایا آپ ایک کے پاس گئے آپ ناکام ہو گئے آپ دوسرے کے پاس گئے پھر ناکام ہو گئے آپ تیسرے کے پاس گئے اور آپ پھر ناکام ہو گئے یعنی کہ ناکامیوں کی ہیٹرک ہو گئی اور آپ لوگوں کے پاس جا رہے اور ناکام ہو رہے ہیں اب کیا آپ کو مایوس ہو جانا چاہیے میرے خیال میں نہیں آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ جتنے پراسپیکٹس آپ کے کسٹمر نہیں بن رہے آپ اتنے ہی اس کسٹمر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اس پراسپیکٹ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں جو کہ آپ کا کسٹمر بن جائے گا اس لیے وہ جو ناکامیے ہیں وہ ناکامی نہیں ہیں وہ آپ کو کامیابی کی طرف قریب لے کے جا رہی ہیں آپ کو کامیابی سے اور قریب لیتے جا رہی ہیں آپ کو کامیابی سے قریب کرتے جا رہے ہیں وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے یہ جو جن کو آپ ناکامیت سمجھ رہی ہے تو آپ اوپر لے کے جا رہے ہیں اور کسی نے کیا اچھی بات کی ہے انگریزی کی ایک کوٹیشن ہے کہ کوئٹرز نیور ون اینڈ نیور کوئٹ آپ میری بات سمجھیں میں آپ کو ایک اور اس سلسلے میں ایک بات بتاؤں یہ کہاوت نہیں یہ ایکچوئل بات ہے تو آج کا لیکچر تھوڑا سا کچھ وہ مارکیٹ اورینٹڈ پروموشنل ٹاک والا ہوتا جا رہا ہے جو کہ اس کا کچھ میرے بیک گراؤنڈ سے بھی تعلق ہے تو تھامس ایڈیسن جو ہے وہ اس بات سے مشہور ہے کہ تھامس ایڈیسن نے لائٹ بلب ایجاد کیا تھا تو آپ نے اپنی چھوٹی جماعتوں میں پڑھا ہوگا کہ لائٹ بلب کیسے کام کرتا ہے لائٹ بلب کے اندر وہ ایک جو ویکیوم کی بوتل ہوتی ہے جس کو بلب کہتے ہیں اس میں ایک فلیمنٹ ہوتا ہے اور اس فلمنٹ میں سے جس کا بجلی گزرتی ہے تو وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے وہ جو ریزسٹنس ہوتا ہے فلمنٹ کا اس کی وجہ سے وہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور اس میں سے روشنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے جسے سے روشنی ہو جاتی ہے تو تھامس ایڈیسن جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ایک دن وہ صبح سو کے اٹھا اس نے ایک فلیمنٹ اٹھایا اس نے بلب میں لگایا اور بٹن آن کیا وہ روشن ہو گیا ایسا نہیں ہوا تھا تھامس ایڈیسن نے دو ہزار دو ہزار فیلڈ اٹیمپٹس کیے فلمنٹس بنانے کے لیے اس کو ایک دفعہ نہیں اس کو دو دفعہ نہیں اس کو پانچ سو دفعہ نہیں اس کو دو ہزار دفعہ ناکامی ہوئی اور دو ہزار ناکامیوں کے بعد اس نے فلمنٹ ایسا بنا لیا جسے بلب کام کرتا تھا اسی لیے وہ اتنا مشہور ہے تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تھامس ایڈیسن تم یہ بتاؤ کہ یہ دو ہزار ناکامیاں تھیں تم نے ان کو کیسے ہینڈل کیا اس نے کہا آپ بڑے بھولے میں دو ہزار دفعہ ناکام نہیں ہوا تھا میں دو ہزار دفعہ کامیاب ہوا تھا میں نے ہر دفعہ ایک ایسا فلمنٹ علیحدہ کر دیا کامیابی کے ساتھ جو فلمنٹ بلب بنانے میں استعمال نہیں ہو سکتا دو ہزار ایک ایسا فلیمنٹ تھا جو کہ بلک بنانے میں استعمال ہوتا تھا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں آپ کو لوگ لفٹ نہیں کراتے آپ سے لوگ بات نہیں کرتے آپ کو نہیں سمجھاتے کوئی بات نہیں بے شمار آرگنائزیشن ہیں بے شمار لوگ ہیں مورل آف دی سٹوری ڈونٹ گیو اپ ٹھیک ہے جی آپ اس پہ کچھ لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو کیسی باتیں کر رہے ہیں ڈیٹا بی راؤزنگ پڑھاتے پڑھاتے ہم تو ٹک ٹک ٹک کر کے پروگرامنگ کرتے تھے ہمیں تو یہ باہر لے کے جا رہے ہیں بات یہ کہ آپ کی نوکریاں باہر ہیں آپ کی نوکری ایک لیب کے کونے میں نہیں ہے آف آپ نے پروگرامنگ بھی کرنی ہے لیکن آپ یہ جان چکے ہیں اس کورس میں اس لیکچر تک پہنچ کے کہ اس میں صرف ٹیکنالوجی انوالو نہیں ہے ویئر بنانے میں اس میں بے شمار اور چیزیں ہیں اسی لئے ہر کوئی ڈیٹا ویئر ہاؤس آرکیٹیکٹ نہیں بن سکتا اسی لیے ہر بندے کو ایسی سیلری نہیں ملتی جو کہ مارکیٹ کی ایوریج سیلری سے ففٹی ٹو ہنڈریڈ پرسنٹ زیادہ ہیں ابھی میرے سٹوڈنٹس ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کے جو کہ اپنے پی کے مقابلے میں ان سیلریز پہ ہائر ہوئے ہیں میں آپ کو وہ نمبر نہیں بتاتا ورنہ آپ لوگ لڑ پڑیں گے آپس میں تو یہ موٹیویشن تھی تھوڑی سی آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ نے اس کو پسو کرنا ہے ٹھیک ہے جی آگے کیا ہے اف یو ار ناٹ انٹرٹینڈ اف یو نیور انٹرٹینڈ اچھا اب میں یہ آپ سے نہیں کہتا کہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ کو ضرور حل حالت میں سو فیصدی آپ کو لوگ مل جائیں گے جو کہ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہو جائیں گے آخر کار اس میں بہت سارے ایفس اینڈ بٹس بھی ہیں اگر آپ کو لوگ نہیں ملتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اتنی محنت ہی نہ کی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ صحیح نہ ہو ہو سکتا ہے جب آپ ان لوگوں کے پاس گئے ہوں وہ اچھے موڈ میں نہ ہو گھر سے لڑکے آئے ہو کسی اپنے باس سے لڑائی ہو چکی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ اس شخص کو امپریس نہ کر سکے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ہے ایسی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو ان ساری ہو سکنے کی بیسس کے اوپر کچھ آپ کی ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے کچھ ان کی ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے تو اس سارے ہو سکنے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی مدد نہ کرے سوالوں کے جواب نہ دے انفارمیشن پرووائڈ نہ کرے ان پٹ آؤٹ پٹ فارمیٹس نہ دے لائف سائیکل اسٹڈی کرنے کے لیے تو پھر آپ کیا کریں گے اگر آپ یہ بہانا بنا دیتے ہیں خدا نخواستہ تو اس کا بھی میرے پاس علاج ہے اس لیے کہ میں استاد ہوں بلکہ میں تو استادوں کا بھی استاد ہوں کیونکہ میرے شاگرد بھی آگے ان کے شاگرد ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ ریزن دیں پورا پروسیس بتائیں کہ آپ اس کے پاس گئے اس سے ملے یہ چیز نہیں ہو سکی ان کے پاس گھر انہوں نے یہ بتایا اور آپ پورا ایکسپلینیشن دیں اس کی آف کورس ان رائٹنگ کہ یہ آپ کو مدد کیوں نہیں مل سکی اور اس کے بعد آپ انٹرنیٹ کا استعمال کریں گے انٹرنیٹ سے آپ کے اسٹڈیز ڈاؤن لوڈ کریں انٹرنیٹ سے اور لائبریریز میں جا کے میگزینز دیکھیں رسالے دیکھیں اخبار دیکھیں لوگوں سے ملیں اور کیس اسٹڈیز کو دیکھیں کمپنیز کے پروفائلز کو دیکھیں ان کی ریکوائرمنٹس کے بارے میں دیکھیں اور پڑھیں اور سوچیں اور سمجھیں اور جو میں نے آپ کو رپورٹس بتائی تھیں جو لائف سائیکل کے بارے میں تھی وہ ساری رپورٹس آپ اس کی بیسس پہ لکھیں گے یہ جو آپ ساری ریسرچ کریں گے انالیسس کریں گے ڈیٹا اکیمولیشن کریں گے اور پھر آپ کی جو مسائل آپ کو آئے تھے اس کی بیسس پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کو پینلٹی کتنی لگائی جائے اس اپروچ کے ساتھ یہ اپ ٹو ٹین پرسنٹ پینلٹی ہو سکتی ہے اس پارٹ کے گریڈز کا یعنی کہ جو آپ نے رپورٹس لکھنی ہیں رپورٹس ٹو ٹو سیون ٹھیک ہے جی اس میں آپ کو اپ ٹو ٹین پرسنٹ کم مارکس مل سکتے ہیں اگر آپ نے صحیح کوشش نہیں کی ہو آپ کے جو آپ نے فیڈ بیک دی ہے اس کی بیسس پہ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جو رپورٹ نمبر ٹو تھی پری پلاننگ اس میں سوال تو لکھ لیا آپ نے لیکن جو یوزر ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن تھی اس میں سوالوں کے جواب کیسے ملیں گے کیونکہ یوزر تو ہے ہی نہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ نے کیس اسٹڈی پڑھی ہوں گی آپ نے اس کی بیسس پہ آپ دیکھیں کہ لوگوں نے کس قسم کے سینیریوز میں کیا ریکوائرمنٹ مانگی اور وہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیفائن کرے گی آپ کے کوشچنز میں پری پلاننگ کے لیے اور وہاں سے جواب جو ہوں گے وہ یوزر ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن میں جائیں گے اب آف کورس یہاں پہ کوئی نوٹ ٹیکنگ نہیں کر رہا جہاں پہ کوئی سوال نہیں پوچھ رہا تو اب وہ جو رسپانسیبلٹیز ہیں ان کو تھوڑا سا چینج کر دیں گے کہ بھی یہ صاف تھے جنہوں نے سوال بنائے اور سوالوں کے جواب فل کیے اور ان لوگوں نے ریسرچ کی گروپ وارا بنائے ٹھیک ہے جی بات سمجھ رہے ہیں میری آپ کانٹینٹس آف پروجیکٹ رپورٹس پروجیکٹ رپورٹس میں کیا ہونا چاہیے آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں جی پروجیکٹ رپورٹ نمبر ٹو جو تھی وہ تو میں نے خاصا آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا تھا اور ٹو رپورٹ جو تھی آپ کو یاد ہوگا وچ از ود ریفرنس ٹو پارٹ ٹو یاد ہے آپ کو پارٹ ٹو کے ریفرنس سے اب میں آپ کو مزید بتاتا ہوں باقی جو رپورٹس ہیں ان میں آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو جو پارٹ ون ہے جس میں کہ کوڈنگ کرنی ہے آپ نے اس میں آپ بتائیں ڈسکرائب کریں کہ جو آپ کے ریزلٹس ہیں اور ریزلٹس کیا ہے میں خاصی باقی جو ڈیٹیلس ہیں وہ آپ کو نوٹس میں بھی دے دوں گا بلکہ آپ کے سامنے موجود ہیں وہ نوٹس میں دی جا چکی ہیں آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے ریزلٹس کیا آئے تھے آپ نے ان پٹ بتانی ہے آپ نے آؤٹ پٹ بتانی ہے آپ نے کچھ سیمپلز دکھانے ہیں ریزلٹس کے بیفور آفٹر آپ نے پرابلم کو ڈیفائن کرنا ہے کہ پرابلم کیا تھی سبلنگس فائدہ کس طرح دے سکتے ہیں ہاؤ ٹو فائنڈ آپ نے اس کی لاجک کیا بنائی تھی سبلنگس بتانے کے لیے تو یہ ایک بات ہو گئی اس کے بعد جو اگلی رپورٹ ہے یعنی کہ رپورٹ ٹو میں بتا چکا ہوں آپ کو رپورٹ تھری اینڈ آنورڈس آپ نے ذرا ایک ڈسکشن کرنی ہے آپ اس میں ٹیبلز اینڈ چارٹس بھی بتائیں گے ٹیبل چارٹس کون سے تھے آپ پرابلمس کو نریٹ کریں گے کہ آپ نے کیا پرابلمس کو ڈسکس کیا تھا اور جو آؤٹ پٹس نکلیں ان کو ریزلٹس کے طور پہ کیسے استعمال کیا جا رہا ہے یا ان کو ڈسیزن میں کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اور آخر میں آپ ریکمنڈیشنز دیں گے. آپ مثال کے طور پہ آپ کو مطلب سر جو ٹیکنیکل ٹریک ہے ٹیکنیکل ٹریک میں آپ یوزر سے ملے آپ نے لائف سائیکل کی اسٹڈی کی اور آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ جو بزنس ریکوائرمنٹس ہیں ان کے ریفرنس سے اس طرح کا سرور ہونا چاہیے یہ سرور کی اسپیسیفکیشن ہونی چاہیے یہ آپریٹنگ سسٹم ہونا چاہیے یہ بیک اینڈ ڈیٹا بیس ہونی چاہیے یہ نیٹورک کی بینڈوٹ ہونی چاہیے اس طرح کی وغیرہ وغیرہ اور باتیں ہونی چاہیے سو سو ریکمینڈیشنز جو آپ دے سکتے ہیں ڈیٹا ٹریک میں آپ بتا سکتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل ڈیٹا کے کیا اسٹینڈرڈز ہونے چاہیے تھے اور کہاں پہ کچھ پرابلمز آ رہی ہیں ڈیٹا کوالٹی کی اور کس طرح سے ان پرابلمز کو ریزالو کیا جا سکتا ہے اور کون سا ڈیٹا جو ہے وہ بڑی پرابلم دیتا ہے ریکارڈنگ میں اور اس کو کس طرح سے ریزالو کریں اور ڈیٹا انٹری کے پوائنٹ آف ویو سے کہاں پہ مسائل ہیں ان کو کیسے ریزالو کیا جائے اسی طرح جب ہم انالیٹکس ٹریک کے بارے میں جو آپ رپورٹ میں لکھیں گے ویچ آئی بلیو رپورٹ نمبر سیون تو اس میں آپ یہ بتائیں گے کہ جی الیٹرکس ٹریک میں ان پٹ کے کیا اسٹینڈرڈ ہونے چاہئیں کوڈنگ کے کیا اسٹینڈرڈ ہونے چاہئیں لائبریریز کے ریفرنس سے کیا اسٹینڈرڈ ہونے چاہئیں مینو کے فارمیٹس کیا ہونے چاہئیں اور لک اینڈ فیل کیا ہونے چاہیے فائنینشیل اگر آپ ویئر ہاؤس کی انوائرمنٹ میں ہیں تو لک اینڈ فیل کیسے ہو کسی اور انوائرمنٹ میں لوکل فیل کیسے ہو وغیرہ وغیرہ اور چاہیں تو اس کے آپ کچھ سیمپل امیجز بھی بنا کے دکھا سکتے ہیں یہ تو ہو گئے رپورٹ کے کانٹینٹس کہ رپورٹس کے اندر کیا ہوگا اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ رپورٹ کی فارمیٹنگ کیسے کرنی ہے اس کے فارمیٹس میں کیا ہوگا ٹھیک ہے جی فارمیٹ آف پروجیکٹ اس کے دو حصے ہیں رپورٹ کے ایک تو مین ہے یعنی کہ مین پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گا اور ایک مین کے علاوہ پوائنٹس یعنی کہ ادر پوائنٹس ہیں تو پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کی رپورٹ کا جو فرنٹ پیج ہوگا پہلا پیج اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے پہلا جو پیج ہے اس کے اوپر جو ٹاپ لائن ہے اس پہ تو رپورٹ کا نمبر ہونا چاہیے رپورٹ 1 ہے رپورٹ 2 ہے رپورٹ 3 ہے جو بھی ہے اس کے بعد ٹائٹل آف دا کورس ٹھیک ہے جی کورس کا نام ہونا چاہیے ڈیٹا جو کورس کی کوڈ ہے وہ ہونا چاہیے جو سیمسٹر جس میں آپ نے اس کورس کو لیا وہ سیمسٹر ہونا چاہیے اور سبمیشن ڈیٹ کہ جس ڈیٹ کو آپ نے یہ رپورٹ سبمٹ کی تھی اس کے بعد جو نیکسٹ لائن ہوگی یا جو نیکسٹ سیٹ لائن ہوں گی اس میں جن لوگوں نے یہ کورس کیا ہے جو, جو رپورٹ لکھی ہے اس گروپ میں جو تھے ان کے نام ہوں گے ان کے رول نمبرز ہوں گے اور آخر میں آپ نے اپنا کیمپس کا نام لکھنا ہے کہ آپ کا کیمپس کا نام کیا تھا کون سا ادارہ تھا وہ کون سی آرگنائزیشن تھی اور بالکل اینڈ میں آپ نے لکھنا ہے شہر کا نام جہاں پہ کیمپس ہے اور شہر کے نام کو آپ نے انڈر لائن کر دینا ہے یہ ساری کی ساری انفارمیشن پہلے پیج کے اوپر ہوگی اس کے بعد جو آپ کے پیجز آئیں گے وہ ہوگا ٹیبل آف کانٹینٹس اس میں یہ ہوگا کہ جی اس میں کون کون سے سیکشنز ہیں اور وہ سیکشن جو ہیں ان کا نام کیا ہے اور وہ سیکشن جو ہے وہ کس پیج کے اوپر ہے آپ نے کتابیں میں دیکھا ہوگا کہ ٹیبل آف کانٹینٹس میں کیا ہوتا ہے بس ویسے ہی آپ نے ایک ٹیبل آف کانٹینٹس بنا دینا ہے اور اس کے بعد ہر رپورٹ کے ساتھ ہر رپورٹ کے بلکہ پہلے ٹیبل آف کانٹینٹس کے بعد آپ نے دینا ہے ایک ایگزیکٹو سمری یعنی کہ ون پیج ایگزیکٹیو سیمری یعنی کہ وہ شخص جو ایک ایگزیکٹیو ہے جس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے وہ اس پیج کو پڑے اور اس کو پتہ چل جائے کہ آگے پیجز میں کیا ہے ٹھیک ہے جی ایگزیکٹیو سیمری کے بعد یہ ایک جو چیز میں بتانے لگا ہوں آپ کو یہ ضروری چیز ہے آل دو یہ شروع میں نہیں آئے گی یہ تو اینڈ میں آئے گی آپ نے اینڈ میں ایک لسٹ لگانی ہے جو بھی آپ کو مٹیریل اس میں ہارڈ کاپیز ملی تھی, ان کو اسکین کے ان کی امیجز لگائیں گے جو سافٹ کاپیز تھیں یہ یاد رکھیں جو آپ نے رپورٹ سبمٹ کرنی ہے اس کی سافٹ کاپی ہوگی تو جو آپ کو ویسے چیزیں مل گئی تھیں وہ آپ اینڈ میں لگا دیں گے اس کے اگر وہ کوئی ویب پیجز ہیں یا کوئی پی ڈی ایف تھیں اور ان ساری کی ساری چیزوں کو آپ نے ٹیبل آف کانٹینٹس میں لسٹ بھی کرنا ہے کہ کون سے پیج پہ کیا چیز لگی ہوئی کون سے پیج پہ کیا چیز لگی ہوئی تو یہ فارمیٹ تو آپ فالو کریں گے ایک رپورٹ کے لیے اور جب آپ کا سمسٹر اینڈ ہوگا تو آپ نے یہ ساری کی ساری رپورٹس جو ہیں وہ ایک رپورٹ کی شکل میں سنگل رپورٹ بنا کے جس کا رپورٹ نمبر کیا ہوگا ون تھرو ایٹ ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے یہ تو آپ کے مین پوائنٹس ہوئے میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا کہ فرنٹ پیج پہ کیا ہونا ہے اور آگے کیا ہونا ہے اب آتے ہیں اس کے ادر پوائنٹس کے بارے میں کہ ادر پوائنٹس کیا ہیں اس میں ادر پوائنٹس کا آپ خیال رکھنا ہے اس میں کچھ اسپیلنگ مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے اس میں گرامیٹیکل ایررز نہیں ہونے چاہیے اس میں سیکشن ہونے چاہیے آپ سیکشنز کو نمبر کریں گے ٹھیک ہے جی سیکشنز بتائیں گے کہ یہ فلانا سیکشن ہے اس سیکشن کا نام ہوگا اس سیکشن کا نمبر ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ آپ پیج نمبرنگ کریں گے ٹھیک ہے جی پیج نمبر جو ہوگا وہ سینٹر اور باٹم آف دا پیج پہ آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بات کا بہت خیال کرنا ہے یہ جو آپ نے رپورٹ سبمٹ کرنی ہے یہ رپورٹ جو ہے الیکٹرانکلی سبمٹ ہوگی ای میل کے تھرو سبمٹ ہوگی تو اس کے فائل کا ایک فارمیٹ ہوگا اس کے فائل کا ایک نام میں یعنی کہ نام سے پتہ چل جائے کہ فائل کے کانٹینٹس کیا ہیں تو وہ میں نے نوٹس میں دے بھی دیا ہے بیسکلی نام میں جو چیزیں شامل ہیں میں آپ کو موٹا موٹا بتا دیتا ہوں باقی آپ نوٹس میں پڑھ لیجئے گا رپورٹ سبمٹ کرنے سے پہلے کہ اس میں رپورٹ کا نمبر آئے گا اس میں سیمسٹر آئے گا جیسے ایف زیرو فائیو یعنی کہ فال 2005 پانچ ہے یا اگر اس میں کوئی اور سیمسٹر ہے وہ آئے گا اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کے رول نمبر آئیں گے آپ کے کیمپس کا نام آئے گا اور یہ رپورٹ آپ نے ایز اے ورڈ ڈاکیومنٹ سبمٹ کرنی ہے یاد رکھیے گا ایز اے ورڈ ڈاکیومنٹ تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا آپ کو html پیجز کو ورڈ میں کنورٹ کرنا پڑے گا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ساتھ اس کے یو ایل ضرور دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی اور آپ نے اس رپورٹ کے اینڈ میں ایک انڈیکس بھی دینی ہے ٹھیک ہے انڈیکس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی ورڈ کی لسٹ ہوگی یہ کی ورڈ جو ہیں کون سا کی ورڈ کون سے والے پیج کے اوپر آتا ہے یہ بات سمجھ گئے ہیں آپ آپ کو پتہ چل گیا رپورٹ کا فارمیٹ کیا ہوگا آگے چلتے ہیں جی ساتھیو ہو اب سوال یہ جی پیدا ہوتا ہے کہ وائی should کمپنیز انٹرٹین یو مطلب آپ جن کمپنیز کے پاس گئے ہیں وہ کیوں آپ کو ٹائم دیں اپنا وہ کیوں آپ کو معلومات دیں وہ کیوں آپ کی مدد کریں تو کچھ پوائنٹس میرے ذہن میں ہیں جو میں آپ کو ذرا بریفلی بتاتا چلوں پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جن کے پاس آپ جا رہے ہیں اس اسٹوڈینٹس وہ کل کو وہ بھی اسٹوڈینٹس تھے اس لیے ایک رشتہ یہاں موجود ہے اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈینٹ کا دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کمپنی کو ایٹ نو کاسٹ فری میں ایک انالیس کر کے دے سکتے ہیں اس کمپنی میں ڈیٹا ویئر ہاؤس کو ابزارو کرنے کا یا ڈیولپ کرانے کا کیا پوٹینشل ہے آپ اس کمپنی کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ جو آپ اس کو رپورٹ دیں گے وہ رپورٹ ایک امپارشل قسم کی رپورٹ ہوگی اس لیے کہ آپ کا انٹرسٹ تو صرف اپنے پروجیکٹ کے ساتھ ہے اپنے گریڈس کے ساتھ ہے یہ ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی اور سے یہ انالسس کروائیں گے تو آف کورس وہ آپ کو کافی مہنگا پڑے گا لیکن جو آپ ان کو اینالسز کر کے دیں گے اس انالیس کو اس میں خاصی ڈاکومنٹیشن ہے اس میں چھ سات رپورٹس ہیں ان رپورٹس کو ایز سٹارٹنگ پوائنٹ وہ بڑی کمپنی استعمال کر سکتی ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی لائف سائیکل کی سٹڈی کرنے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس کمپنی میں جائیں انہوں نے آلریڈی ڈیٹا ویئر ہاؤس انسٹال کیا ہوا ہو مطلب یہ کہ وہاں ایگزٹ کرتا ہو انسٹال آئی ایم سوری از پراپر ورڈ بلکہ اس کو تو اٹ ایوالوز تو ان کے لیے آپ یہ انالیس کر کے دے سکتے ہیں کہ جو ریکوائرمنٹس تھی وہ کتنی پوری ہو سکی ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کی اور کتنا اس کا پوٹینشل استعمال کیا گیا ہے اور اس میں کیا اور گنجائش ہے تو آپ بہت ساری چیزیں مختلف کمپنیز کو کر کے دے سکتے ہیں عام طور پہ ڈیولپ ورلڈ میں اسٹوڈنٹ سے ایسے کام کروائے جا سکتے ہیں کروائے جاتے بھی ہیں اور یہاں بھی اس کا یقیناً پوٹینشل ہے یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ وائی کمپنی شوڈ ہیلپ یو اور میں نے ایک اور لفظ پہلے استعمال کیا تھا لارج کمپنی وچ آر گڈ اڈاپٹرس تو اس کو میں ذرا آپ کو فارملی بتاتا ہوں وائی یو مے بی انٹرٹینڈ تو اس کو ذرا ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا لیکچر بھی ختم کریں گے آپ یہ جو کرو دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اڈاپشن انوویشن کرو اس کرو میں اس کے جیسے دیکھنے تقریباً ایک بیل شیپٹ ہے تقریباً میں کہہ رہا ہوں اور اس کے مختلف حصے ہیں ایک اینڈ کے اوپر انوویٹرز ہیں یعنی کہ وہ لوگ جو کہ انوینٹرز ہیں اور ایک اینڈ پہ لیگرز ہیں لیگرز وہ لوگ ہیں جو کہ بڑے سکیپٹیکل ہوتے ہیں بڑے ٹریڈیشنل ہوتے ہیں تو جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو جو انوویٹرز عام طور پہ جو ہوتے ہیں وہ دے اباؤٹ ٹو پوائنٹ فائیو پرسینٹ پاپولیشن تو وہ اس کو بڑی جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں دے آر very ویری فرسٹ ٹو اڈاپٹ اس کے بعد آتے ہیں ارلی اڈاپٹر ارلی اڈاپٹر پاپولیشن تو آپ دیکھیں ارلی اڈاپٹرس کے بعد آتے ہیں ارلی میجورٹی اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ارلی میجورٹی اور جو لیٹ میجورٹی ہے وہ برابر ہیں 34% ایچ لیکن جو لیگز ہیں وہ انوویٹر سے خاصے زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ کرز جو میں نے آپ کو بتایا یہ بھی ٹپیکل مارکیٹنگ سیل میں پڑھائے جاتے ہیں لوگوں کو آپ نے یقیناً پڑھے بھی ہوں گے اس کی بیسس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کے پاس جائیں گے ان میں سے کون سے ارلی ایڈاپٹرز ہیں کون سے انوویٹرز ہیں کون سے لیگرز ہیں تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ ارلی ایڈاپٹرز کے پاس جائیں اب جو اس بیل شیٹ کا میں جو ایک چیز بڑی واضح جو آپ نے یقیناً نوٹ کر لی ہوگی وہ یہ تھی کہ 50% جو لوگ تھے وہ پازیٹیو اینڈ کے اوپر تھے یعنی کہ انوویٹرس اینڈ ارلی اڈاپٹرس اینڈ میجورٹی آف دا اڈاپٹرس اور باقی جو لوگ تھے وہ دوسرے 50% کی طرف تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں 50% لوگ آپ کے حق میں ہیں کہ 50% لوگ سے آپ کو زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہ وہی بات ہے کہ اگر ایک گلاس میں پانی ہے اور گلاس جو تھا وہ آدھا بھرا ہوا ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا نہیں ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس کے ساتھ ایسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہے گا ٹل نیکسٹ لیکچر خدا حافظ